رحمن بسم اللہ الرحمن, الرحمن علم القرآن خلق علام الب شروع اللہ کا نام لے کر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 تو اے گروہ جن انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار ربكما اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جمناد کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا لاؤ گے رب ال ورب ال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 سبی عی الا ار اب تک یخرو جو سب عئی الاب قزیب اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا گے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان فبی آلاء کما تكذبان يرسل یور شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تسر آلاء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 یَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی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 وَلِمَنْ من خوف مقام ربی جنت سبھی ائی اربی کو میں پبی آربی کما تبدیب فیم کلفا کی ہاتھی زبی آلاء آرما تكذبان, فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے مت کی نال فروش من کو جنل جن تین دبی عی البی کم ت قاصرَةُ الطَّرْفِي لَ يَطَمِسهُ النَّ إِنسُون قَبَلَهُم وَلاَا جَ فَبِأَ آلَاءِ رَبِّكُ م تُكَذذِبَ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 تكذبا ومن دونهما جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان فبأي آلاء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 فبئی آلائے ربكما نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ گے ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ گے ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے مت شور کوئی ربی کما تیب لمیا کو مسل قبلهم ولا ج